وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور مُستَضَفَاتُها وكل مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وكل ضَلالَةٍ في النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة قولي بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمدللہ للہ آج اٹھائیس اور انتیسہ چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات پانچ اکتوبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے ہم نے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل کے عنوان پر تقریباً ایک سو سترہ منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہم ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چون اے کے نام سے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اس لیکچر میں ہم نے دو حصے ڈسکس کیے تھے آج ان شاء اللہ تعالی اسی لیکچر کی ہی کنٹینیوشن میں تیسرے حصے کو ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو ڈسکس کی تھی اس کا بنیادی خاکہ میں شروع میں ہی بیان کر دوں دو چار منٹ میں تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے پچھلی نشست میں ہم نے پہلے تینتیس منٹ کے اندر پورشن نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حج اور عمرہ کی اہمیت اور فضیلت کو ڈسکس کیا تھا اور پھر باقی اسی منٹ کے اندر پورشن نمبر ٹو ڈسکس ہوا تھا جس میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی تیاری سے ریلیٹڈ آٹھ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا پھر احرام باندھتے وقت کون سی پانچ چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا اور احرام کی بارہ پابندیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا خصوصاً عورتوں کے چہرے کا جو نقاب ہے اس کے حوالے سے جو ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا احرام کے حوالے سے اور اسی میں حج اور عمرہ کے احرام کے دوران محرم یعنی احرام والے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا فدیہ کیسے ادا کرنا ہوگا اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور پھر رنگین تصویر کے ذریعے مسجد الحرام کا مکمل تعارف جس میں بتایا تھا کہ حضرت اسود کون سا مقام ہے رکن یمانی کسے کہتے ہیں رکن عراقی کیا ہے حتیم کیا ہے مستجاب کیا ہے یہ تمام ٹیکنالوجیز مسجد الحرام سے ریلیٹڈ میں نے ڈسکس کی تھی اور پھر آخر میں بیس سٹیپس کے اندر عمرہ کا مکمل طریقہ اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور حج اور عمرے کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ نیکاب کیا ہوتا ہے تلبیہ کیا ہوتا ہے طواف قدوم کیا ہے ابتبا کیا ہے رمل کسے کہتے ہیں صحیح کرنا کیا ہوتا ہے تو آج ان اللہ تعالیٰ اسی لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف آئیں گے یعنی حج کا مکمل طریقہ لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ آٹھ علمی پوائنٹس ہیں جو فیڈ بیک کے طور پہ سامنے آئے میں انشاءاللہ ان کو بھی چاہ کے ہوں کہ انہیں کیوریز کو شروع ہی میں ڈسکس کر لیا جائے تاکہ آج کے لیکچر کے حوالے سے بھی ہمیں مزید آسانی رہے تو یہ آٹھ جو کیوریز ہیں یہ آٹھ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں شروع میں ہی ڈسکس کروں گا پوائنٹ نمبر ون عوام النات میں یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑ جائے تو اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے تو بھائیوں اس حوالے سے کسی بھی ہماری مستند کتاب کے اندر کوئی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی لہذا یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے لوگوں کی خود ساختہ بات ہے مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے دعا کے کانٹیکسٹ میں میں دو آیات اور پانچ احدیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا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 سترویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام اللہ میں سے اپنا بطلا لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت के البکرا آیت نمبر ایک سو چھیاسی کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن شرط کیا اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری اہم ترین آیت سورت المکمن کی آیت نمبر ہے ساٹھ وقال رب اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ادرونی اصطبل کم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا ان الدین عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے سید گلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں عنقریب زریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولی اعظب اللہ تعالی ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے امیر لوگ دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو زلیل و خار کر کے دوزت میں داخل کروں گا اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے وَإِيَّا اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں دعا صرف اللہ ہی سے دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاوت کی صحیح حدیث موجود ہے جامعہ تن کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار تین سو بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العبادہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الم کی یہی آئے تلاوت فرمائی وقال رب ادر عبادتی اپنے باپ کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئتے مبارکہ کو کوٹ کیا اب پانچ صحیح الاسناد آ حدیث دعا کے حوالے سے پہلی حدیث مصرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل امین کے مطابق گیارہ ہزار ایک پچاس اور امام بخاری کی العدب المفرد کے اندر سات سو دس نمبر حدیث ہے المست الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا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 اور وہ حدیث بھی صحیح ہے ال المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنا ما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے لہذا یہ حدیث مقوق سن ٹھہری اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں اس بعد میں میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محافہ کر رہا ہوں اس میں, میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مثلا نمبر 75B کے اندر بی کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی وفی اللہ معبانہ آتینا کی دنیا عذاب النار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 کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتی نا پھر دنیا حسنا اور فل اللہ فرت حسنت وقینہ اور اسی کانٹیکس میں سن نبی دود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یا معنی سے لے کر حجر اسبد تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتیینہ پھر دنیا حسنا اور فل اللہ فرت حسنت وقینہ آزاد آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے قرآن و سنت میں کسی ضعیف صنعت سے بھی وہ ود خل جنتما ابرار یا عزیز یا وفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی بھی بات ہے ملیا تعالیٰ اتنی دعا قرآن میں اندر, اندر آئی ہے ربانہ آتی نہ دنیا حسنہ وفی اللہ حسنت واقع آداب اللہ یا بہاری اور مسلم میں ساتھ ہے ربنا بس اس سے زیادہ نہیں لیکن لیکن لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے دعاوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار تین سو چھیالیس نمبر حدیث ہے اور یہ پانچویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں لہذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کہ بیان کی جائے صحیح مسلم دو ہزار تین سو چھیالیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے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 دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حالت اس پہ میں میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق کے حرام اتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بھی بام الناس میں مشہور ہے کہ طواف کعبہ کے دوران خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالنا منع ہے اور بعض مولوی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ گناہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا طواف کرتے ہوئے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے ایک موقع پر تو ہر چکر کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے جو استلام کرنا ہوتا ہے دور سے بسم اللہ یہ اللہ کیا کر حضرت کی طرف تو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے گی یہ بھی بالکل غلط بات ہے خانہ کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اگر تو کے دوران فرض نماز آ جائے تو پھر کیا کریں فوراً فرض نماز کے لیے سب بنانے میں وہاں پر فوراً دائرے میں سفیں بن جاتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے چکر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا یہ تھوڑا سا دو چار قدم پیچھے آ جائیں اور وہاں سے اپنا چکر مکمل کریں اور پچھلے جو چکر تھے ان کو بھی شمار کر لیا جائے گا پوائنٹ نمبر فور غلاف کعبہ کے حوالے سے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مشرقین عرب بھی گلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے بلیک کلر میں اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنٹینیو فرمایا اور آج تک امت غلاف کعبہ کا اہتمام کرتی ہے پروٹوکول کے طور پر اور بیسیکلی اسی کو پروجیکٹ کر کے یہاں پر بعض لوگوں نے خود ساختہ چیزیں شروع کی کہ قبروں کے اوپر بھی غلاف چڑھانے شروع کر دیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابلے پر ان کو کھڑا کرنا تھا تو انہوں نے وہ تمام چیزیں ایکسٹیکٹ کی وہاں سے وہاں زمزم زم نکلتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے پانی کے چشمے جاری کروا لیے تاکہ اس کا اکویلنٹ بن جائے تو گلاف کعبہ سے لپٹنا اور اس کو پکڑ کر دعا مانگنا یا رونا یہ قطن کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے حقہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ملتظم کے اوپر بھی جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ لگایا یہ کام یہ ہماری کسی مین اسٹریم کی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی بخاری اور مسلم میں تو نہیں آتی باقی ابن ماجہ میں آتی ہے اور میں نے بتایا اس میں پکا ضعیف راوی ہے اصول محدثیم پر بالکل مردود روایت ہے وہ اسی طریقے سے رکن یمانی پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا اس پتھر پہ ثابت ہے استلام کرنا دور سے ایک یونا اس سے بھی ثابت نہیں صرف ایک مقام ہے خانہ کعبہ شریف میں اور وہ ہے حضر اسود جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے حضر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ترمجی کے حوالے سے کہ یہ جنت کا یاقوت ہے یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے یاقوت اور مرجان کیا کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ حضرت اسود کو ڈسکس کیا تھا نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا تو حضرت کا یہ ہے تو کہاں سے تو یہ بالکل وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض کینچی لے کے اس کے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں ایسی کوئی چیز کتابوں سننے سے ثابت نہیں پوائنٹ نمبر 5 پچھلی دفعہ میں نے حضرت اسود کے کانٹیکٹ میں بتایا تھا کہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برفا ہوتا ہے حضر اسود کا بوسہ لیتے وقت اور عورتوں اور مردوں کا اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے جب رش ہوتا ہے وہاں پر لہذا اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے البتہ رش آورز کے علاوہ ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ رکنے کے معنی سے لے کر حضر اسود تک بالکل مستجاب دیوار کے ساتھ ایک لائن لگتی ہے اور لوگ باری باری وہاں پر حضرت عصمت کا بوسہ لے کر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں تو یہ اہتمام ہے اس کا اور بعض لوگ پھر فرض نماز کے فوراً بعد امام ابھی ایک طرف السلام علیکم رحمتہ اللہ پھیرتا ہے دوسری طرف پھیرا نہیں ہوتا وہ خود پھیر کے تو بھاگتے ہیں حضرت عصمت کو بوسہ لینے کے لیے تو بھائی اس طریقے سے نماز ضائع کریں گے ایک مصحب کام کے لیے نماز تو فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آسانی دے دی اسلام کی کہ دور سے اس سلام کر لیں کافی ہے تو پھر خام خواہ اس پریشانی کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پوائنٹ نمبر سکس مقام ابراہیم پر میں نے بتایا تھا کہ سترا بنا لیا جائے کیونکہ وہاں پر لوگ عموماً نمازی کے آگے سے گزرنے کو گناہ نہیں سمجھتے تو میں نے کہا تھا کہ عموماً میاں بیوی بی ساتھ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں تو ایک شخص کو آگے سترا بنا لیں بیوی بی پہلے آگے سترا بن کے بیٹھ جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں پھر خامن تاکہ نمازی کے آگے گزرنے والا معاملہ جو ہے اس کا فوال نماز پڑھنے والے پر نہ پڑھے تو اس پر یہ کیوری سامنے آئی کہ آخر وہ کتنا فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کے بعد نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اگر نمازی کے آگے ستھرا نہ ہو تو بھائیوں اس کانٹیکس میں کوئی فاصلہ رپورٹ نہیں ہوتا کتاب و سنت کے اندر اگر یہ فاصلہ ہی ہوتا تو سترے کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی بتا دیا جاتا سیدھا کہ ایک یا دو سب کے بعد گزر جاؤ ایک دئی روایت ملتی ہے سنبی دعود میں سات سو چار نمبر لیکن وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے وہ منقطع روایت ہے اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ نمازی کے اتنے آگے دور سے گزرا جا سکتا ہے کہ جتنا ایک شخص زور سے پتھر پھینکے اور جتنی دور جا کے پتھر گرے گا اتنے فاصلے کے آگے سے نمازی سے گزرا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو کسی کام کی نہیں بس یہ ایک روایت ملی ہے تو اصل یہ چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا جا ہی نہیں سکتا سوتھرا رکھنا ضروری ہے اور اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ آگے لکیف تھے جنہیں اگر سترا نہ ہو تو وہ روایت بھی بالکل مردود ہے اصول مہدیم پر وہ بھی ثابت نہیں ہے بہاری اور مسلم کی متفقر حدیث میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو چالیس تک انتظار کرتا کھڑے ہو کر راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے چالیس دن فرمایا تھا یا چالیس ماں یا چالیس تھا لیکن ایک روایت سننے ماضا میں صحیح صنعت کے ساتھ مل گئی ہے نو نمبر اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سو سال تک وہ کھڑا رہتا اگر اس گناہ کو جان لیتا تو اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ وہ چالیس سال کا ہی ذکر تھا کیونکہ عربی میں چالیس ستر یا سو کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے سو سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اگر اس گناہ کو جان لیتا مجھے آب و اسی لیے ہم نے اپنی اکیڈمی میں بھی یہ سترے بنا کر ایک رکھے ہوئے ہیں اور بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سترا رکھ کے نماز پڑھے اور پھر کوئی شخص اس بندے نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زبردستی روکو وہ شیطان ہے اور اسے جھگڑا کرو اگر وہ سترے اور بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی بھی شخص نماز پڑھنے والے کو راستے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا کسی سترے کے پیچھے یا سامنے کوئی ایسے چیز رکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ کرے پوائنٹ نمبر سیون یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ حج یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک اولاد نہیں کر سکتی تو یہ بھی بھائیوں بالکل جھوٹ ہے ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی اسی طریقے سے بھائیوں اسی کانٹیکس میں بعض اوقات بیویوں پر حج فرض ہو جاتا ہے کتنا ان کے پاس زیورات یا نقدی موجود ہوتی ہے تو اس چیز کا بھی اتمام کرنا چاہیے اگر ایسے معاملات بن جائیں تو بیوی کو اس چیز کی ترغیب دلا کر خامن خود حج کے سفر کے اوپر لے کر جائے عمرہ ظاہر کرنا سنت ہے وہ فرض تو نہیں ہے امت کا اجماع ہے اس بات پر لہٰذا یہ بعض علماء عرب نے یہ جو بات کی کہ عمرہ بھی فرض ہے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پانچ بنیادوں میں اس کو بھی ذکر کر دیتے حج فرض ہے لیکن اگر کسی کے پاس اتار ہی عمرے کی ہے تو وہ جائے عمرہ کرے اس ثواب کو تو ضائع نہ کرے اس حوالے سے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے تو ہم ادھار اٹھا کر جا سکتے ہیں بالکل جا سکتے ہیں اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں ادھار آسانی سے اتار لوں گا جیسا کہ ہم لوگ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ جائیں پھر کہتے ہیں جی مکروز ہیں بھائی دنیا میں کروڑپتی لوگ وہ بھی مکروز ہی ہیں دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو مکروز نہیں ہے لہٰذا بھی حج فرد نہیں ہوگا یاد نہیں ہوگی تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے مکروض ہے یا نہیں ہے ہر حال میں اس نے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے اگر اس کی استطاط ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ بڑی آسانی کے ساتھ اتار سکتا ہوں اور کمیٹی بھی تو قرضہ ہی ہوتی ہے اگر آپ نے دوسری आपने تیسری کمیٹی لے لی اس کے بعد آپ نے جو ہی ہیں لیکن آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں لہٰذا حج ساقیت نہیں ہوگا اور اس میں بعض دو کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں اس کے باوجود حج نہیں کرتے تو میں نے پچھلی دفعہ آئے کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو پھر کوئی کفر کرے گا استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا جو کفر کرے گا تو اللہ تعالی اس سے فنی باللہ تعالی اور آخری پوائنٹ اس کانٹیکس میں وہ عورتوں سے ریلیٹڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ آج کل مان حیض گولیاں مل جاتی ہیں ایسی دعائیاں مل جاتی ہیں جن سے عورتوں کے پیریڈس رک جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ حج اور عمرے کی روحانیت میں کوئی مت اللہ نہ آئے تو اس کو استعمال کریں بال فرض اگر کسی نے یہ استعمال نہیں کی یا استعمال کرنے کے باوجود کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے سفر کے دوران تو وہ پھر عورت کیا کرے تو وہ احرام باندھے لیکن طوافِ کعبہ اور نماز کے علاوہ جتنی حج کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کریں بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کو حیض آ گیا تھا پھر وہ یوم عرفہ والے دن پاک ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آٹھ دن ہی کو فرمایا کہ تم حج والی تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرو یعنی مینا میں بھی جاؤ طوافِ کعبہ کے علاوہ سارے کام کرو صحیح بھی کرو سارے معاملات کرو اور یہیں پر میں یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں کہ حیض والی عورت کو طباف وذا کی بھی سہولت موجود ہے کہ وہ اسے چھوڑ سکتی ہے یہ وزا لفظ نہیں ہوتا وزا لفظ ہوتا ہے زبر کے طرف لیکن تباف زیارت جو ہے وہ حیض والی عورت چھوڑ نہیں سکتی وہ اتنے دن وہاں رکے گی طباف زیارت کرے گی وہ مین رکن ہے حج کا اس کو چھوڑے بغیر حج ہونے والا نہیں ہے اور ویسے بھی حج کے بعد کم از کم آٹھ دس دن وہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے وہ ٹور کے دوران ہی الا یہ کہ کچھ بار لوگ جلدی آنے والے ہوتے ہیں وہ خود ہی بڑا چھوٹا پیکج دیتے ہیں ادروائز جتنے چالیس دن کے پیکج پہ گئے ہوتے ہیں انہوں نے آٹھ دس دن کا مارکن رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر کسی کا ثواب زیادہ چوٹ جائے تو وہ کر لیں اس حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتوں کو حج اور عمرے کے سفر کے دوران شاپنگ کرنے کا بڑا شوق ہو جائے اور جب واپس آنا ہو ایک دو دن پہلے آرام سے شاپنگ ہو سکتی ہے ورنہ پورے سفر کے دوران شاپنگ ہی ہوتی رہتی ہے اور سامان جمع ہوتا رہتا ہے ہوٹل کے اندر اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا ساری کی ساری روحانیت جو ہے اس کا بیڑا گرم ہو جاتا ہے یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمن محرم کا مت بھی بتا دوں اب یہ دو ٹرم سمجھ لیجیے ایک ہے محرم محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو صورت النسا کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ یا اس کا ہاؤن یہ ہے اس کے محرم اور ایک لفظ ہے محرم محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو جس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے اس پہ میں دو چار منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ کروں اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر صحیح مسئلہ اس کنٹیکس میں بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملنگ کے مطابق تین ہزار چھ اور صحیح مسلم میں تین ہزار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کوئی عورت بھی بغیر محرم کے کسی اور مرد کے پاس خلوت نہ کرے اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اختیار کرے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک طرق اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر اختیار کریں اور ایک اور ترک ہے بخاری اور مسلم کا اس میں الفاظ ہے تین دن اور تین رات کا سفر کریں محل جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں اتحادی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو جہاد کے لیے غدبے کے لیے لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو بغیر محرم کے وہ حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرما دیا البتہ اس میں ایک ایکسپشن ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق انہیں حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا تین رات کا سفر بغیر محرم کے کرے یہ بخاری میں نمبر ہے تین ہزار تین سو چوبیس اور مسلم میں تین ہزار دو سو اٹھاون اسی کا ایک تو رخ جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے بالکل یہی الفاظ انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار ایک سو انہتر ڈبل ون سکس نائن وہی حدیث بخاری مسلم کی کہ جو عورت اللہ اور یوم آحرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے تین دن یا تین رات کا سفر اختیار کریں لیکن امام طرم زی اللہ علیہ نے بڑا ہی کارنامہ کیا کہ جامعہ طرم جی میں یہ حدیث لے کر آئے اور اس کے آگے طلب کا منہج بھی لکھ دیا کہ اہل سنت کے آئمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ دو آئمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہے من استطاع علیہ سبیلا کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاع رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے لہذا عورتوں پر الگ سے بھی حج فرض ہے اور ساتھ امام ترمزی نے نقل کیا کہ امام مالک اور امام شافی رحمان اللہ سنت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ہو نمبر ایک اور نمبر دو کافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے راستے میں امن ہو اور قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے لیکن صرف حج کا کیونکہ حج ہے فرض امام ترمزی نے تو صرف امام مالک اور امام شافی کا کال نقل کیا ہے اس کال کی دلیل کوئی نہیں تھی لیکن میں الحمدللہ صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافی کے جو یہ فتویٰ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار پانچ سو پچانوے نمبر حدیث ہے علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں اور یہ بخاری میں تین ہزار پانچ سو پچانوے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بڑی طویل حدیث ہے اس کا ایک میں ٹکڑا بیان کرتا ہوں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں راستے میں ہمارے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں تو امن کوئی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ادیب ابن حاتم رضی ابی اللہ تعالیٰ نے جو حاتم تائی کے بیٹے تھے قبیلہ طے سے تھے وہ, وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھات فرمایا اے ادی اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرہ شہر سے چلے گی کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرہ ڈیڑھ ہزار کلو میٹر تقریباً دور وہاں سے مکہ سے ہیرہ شہر سے چلے گی اکیلی اور خانہ کعبہ کا آ کر طواف کرے گی وہ پورے راستے میں اللہ تعالی کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ایسا امن قائم ہو جائے گا اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا تو ادیب ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا عراق بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا رومن امپائر بھی گر گئی کہ اس دوران ہیرہ شہر سے ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور طواف کر کے وہ واپس گئی اس کو کسی نہیں نہیں نے نہیں ڈھونٹا اور ادیب ابن حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات اس شادے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا اس وقت کیا بنے گا وہ تو راستے میں کوئی قافلہ نہیں چھوڑتے ایک عورت اکیلے سفر کرے گی اس کو کیسے چھوڑیں گے لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی اسی لیے سے امام بخاری اس حدیث کو علامات نبوت والے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل امی کے مطابق تین یہ حدیث تٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور کافلے نہ لٹتے ہوں تو بدرجہ اولا پھر وہ حاجیوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے لیکن ایک چیز جو فتنا ہے سفر کے دوران اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے قافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو جوان عورت نہ ہو تو یہ پریفریبل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب قافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بیوی بی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے کیونکہ آج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں مرد سارے ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو الگ سے ایک کمرہ لاٹ ہوئے ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے لہٰذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے اور حق بات پہنچانے کی الحمدللہ اس حوالے سے کوشش کی ہے اب آتے ہیں پورشن نمبر تھری جو آخری پورشن ہے ہمارے اس لیکچر کا اور پھر اسی کانٹیکس میں جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں تقریباً کوشش کروں گا ڈیڑھ گھنٹے کا ایک لیکچر پورا انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ عید الحد کے بعد دوں گا ابھی ہم اس کو سکپ کر دیں گے تاکہ میں اس حوالے سے ان ڈیپتھ پوری گفتگو کروں ابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے ریلیٹڈ فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ پھر انشاءاللہ شاء سی کے نام سے مطالعہ نمبر اپلوڈ ہو جائے گا اب ہم پورشن نمبر تھری کی طرف آتے ہیں حج کا مکمل طریقہ اور اس کی اصطلاحات اور سی مسائل بھی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے لیجیے علی محمد وعلا علی محمد جما صلیت علی ابراہیم علبر اللہ مبارک علام محمد علیہ محمد بھائیوں میں پھر وہی بات رپیٹ کر دوں پچھلی دفعہ والی کہ حج اور عمرہ کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے لہٰذا میں ان جنرل ریفرنس شروع میں ہی دے دیتا ہوں پرانے پاک میں سورت البکرا آیت نمبر 196 سے لے کر دو سو تین تک اور سورت الحج آیت نمبر 26 سے لے کر سینتیس تک ان دونوں مقامات پر حج کا مکمل طریقہ پرانے پات میں موجود ہے اور اس کی پوری تفصیلات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک, ایک ہزار پانچ سو, پانچ سو تیرہ سے لے کر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک تین سو چھتر احادیث اور صحیح مسلم میں دو ہزار سات سو اکانوے سے لے کر تین ہزار تین سو ستانوے تک چھ سو سات احادیث ٹوٹل ایک ہزار احادیث بہاری اور مسلم میں صرف حج کے ٹاپک کے اوپر موجود ہیں جن میں ٹینیس ڈیٹیل تک چیزیں موجود ہیں اور خصوصاً میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ایسی ہے جو بہاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے باپ امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے اور علید میں حسین کے بیٹے تھے ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے تعارق حدیث کا کروایا تھا اس میں تقریباً 80 فیصد حج کے مسائل کور ہو جاتے ہیں اس کو خود بڑھ لیں اور ایک اور چیز نیشنل جغرافک چینل نے آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے شاید اس سے بھی زیادہ دو ہزار تین چار کی بات ہے ایک سیریز شروع کی تھی سیون سیکرٹ پلیسز آن دا فیس آف ارتھ کر زمین کے اوپر سات راز کی جگہیں سیکرٹ دیتے اس میں انہوں نے ویٹیکن سٹی جو روم کے اندر ہے کرسچنز کا وہ بھی اندر سے وزٹ کروایا تھا جدھر عام آدمی تو جا نہیں سکتا اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جو وادی پنشیر ہے جہاں پر احمد شاہ مسعود تھا اس کا علاقہ پورا دکھایا اور اس میں ایک پروگرام تھا ان سائڈ کابہ کے نام سے اس میں پورا حج فلمایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج تک صرف ایک گھنٹے کے اندر جس طریقے سے حج انہوں نے فلمایا ہے ایک حاجی کے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک پورے راستے میں اس کو جس جس طریقے سے انہوں نے پھر تین حاجی کنسیڈر کیے ایک انڈونیشیا سے ایک افریقہ سے اور ایک امریکہ سے تینوں مختلف پھر انہوں نے بتایا کیا ڈسکریمنیشن کس کی حوالے سے دیکھنے میں ملتی ہے وہ غریب آدمی جو ہے اس کی مینا میں کیا حالت ہوتی ہے اور امیر آدمی کی کیا ہوتی ہے وہ سارا کمپیرزنہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان سائڈ کعبہ آپ لکھیں یو ٹیوب پہ بھی آسانی سے آپ کو ایک گھنٹے کا پروگرام مل جائے گا پورا تعارف حج کا اس میں موجود ہے پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاب ڈاٹ کام پر ای میل کر بھی پوچھا جا سکتا اقسام حج کی پہلی قسم ہے حج تمتو جو حج کی افضل ترین قسم ہے سب سے افضل حج ہے حج تمتو تمتو عربی زبان میں کہتے ہیں نفع اٹھانے کو اس میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج جمع کیا جاتا ہے یعنی عمرے سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے اور ایسا نفع اٹھایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے آزاد اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حجے تمتو عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائیں گے حلک کروائیں گے احرام کھول دیں گے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو کر آٹھ ذوالجہ کا انتظار کریں گے اور حج کے لیے دوبارہ سے احرام پھر باندھا جائے گا اب چونکہ اس میں ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کیے جاتے ہیں لہذا قربانی واجب ہے یہ حج کی قربانی کا عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ سے قربانی ہے دم شکر واجب ہو جاتا ہے جو شخص ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کر لے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ حج کے لیے تھے اور عمرے کو بھی اویل کر لیا مشرقین عرب میں تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں تو قربانی واجب ہے سورت البکرا کی آیت نمبر ایک میں اس کا ذکر موجود ہے اور اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں اور سات روزے گھر واپس آ کر اور وہ حج کے دن کون سے ہیں آٹھ الحجہ نو ذوالحجہ دس کو تو ویسے ہی نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد ایام شریک گیارہ بارہ اور تیرہ ان پانچ دنوں میں سے کوئی سے تین دنوں میں وہ روزے رکھ لیں ویسے عام حالت میں ایام تشریف کے روزے رکھنا بھی پریفریبل نہیں ہے لیکن حاجی کے لیے اجازت ہے دس الحجا کا روزہ حاجی بھی نہیں رکھ سکتا وہ بخاری اور مسلم کی متفق میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن تو عید کے دو ہی دن ہوتے ہیں جو تین دن قربانی ہوتے ہیں وہ یومن نہر ہیں وہ قربانی کے دن ہیں نہ کہ عید کے دن عید کے دن دو ہی ہیں جگم شبال اور تز الحکم تو یہ جو پانچ دن ہیں ان کے روزوں کا ریفرنس صحیح بخاری کے اندر ایک ہزار نو سو ننانوے نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے اتاعد نہ رکھتا ہو اور قرآن میں جو حکم آیا کہ روزے رکھ لے تو وہ تین دن کون سے ہیں جو حج کے دن ہیں تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ایام شریک ہیں یا نو الحجہ کا دن ہے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان کو حکم دیا کہ وہ حج تمستو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکے ایک مجبوری کی وجہ سے وہ میں آگے ذکر کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں دو پانچ سو چھ اور مسلم میں دو نو سو پچاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اگر مجھے جو بات اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی حج تمستو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر آئے اکثریت نہیں لے کر آئے تھے غریب لوگ تھے یہ انہیں تو روزہ ہی رکھنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور مسلم کے الفاظ ہیں ابھی پانچ دن آٹھ زلیجہ میں پڑے ہوئے تھے اب پانچ دن احرام کی بابندیاں برداشت کرنا مشکل کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حجے جی تو کریں عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں اور صحیح مسلم 2931 نمبر حدیث ہے صحیح عائشہ کہتی ہیں بعض صحابہ نے اس وقت بھی احرام نہیں کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے کہ تم حج تمتو کیوں نہیں کر رہے اب یہ رہا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تم کیوں نہیں کیا وہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 1725 اور صحیح مسلم میں دو ہزار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد بنوایا کہ میں حدی کا جانور ساتھ لے آیا ہوں یعنی وہیں سے قربانی کا جانور حج کے موقع پر جو حج اور عمرہ کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی کا جانور میں ساتھ لے آیا ہوں اس لیے میں تو احرام نہیں کھول سکتا کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور اس آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں یہی موجود ہے سورت البکرا آیت نمبر ایک سو چان، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاب لغل محلہ اس وقت تک اپنے سر کے بال مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی اصلی جگہ پر یعنی مینا میں قربان ہونے کے لیے نہ پہنچ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے لہذا آپ عمرہ کر کے سر کے بال منڈوا نہیں سکتے تھے مجبوری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج تمتو نہیں حجان کیا لیکن افضل حج تمتو ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق تین نمبر حدیث ہے ابن بات کہتے ہیں کہ مشرقین عرب جو تھے وہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے حج کے پروٹوکول کے خلاف ہے بندہ حج کے لیے نکلا عمرہ کیوں کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابہ کرام علی امردوان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حج تمدو کریں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو جمع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ارام کیا اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ عمرہ کا احرام کھولا نہیں جاتا بلکہ وہ کانٹینیو چلتا ہے حج کے ساتھ حج کے بعد پھر احرام کھولا جاتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار پانچ سو چھ صحیح مسلم میں تین ہزار چودہ اور دو ہزار نو سو ترتالیس اور دو سورا ابن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں یوں داخل کی مشرقین عرب کی رسم توڑتے ہوئے کہ آج کے بعد حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے ہیں جیسے میں نے یہ انگلیاں داخل کی ہیں تو سوراخا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج اور عمرے کا جمع ہونا سمتو ہونا یہ خاص ہمارے ساتھ ہے یہ قیامت کے لیے قیامت تک کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں جمع ہو گئے الحمدللہ دوسری قسم ہے حج قرآن ایران کہتے ہیں ملانے کو حج اور عمرہ دونوں سائملٹینیسلی مل جائیں اس کو کہتے ہیں حج ایرام اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا بلکہ یہی احرام آگے کنٹینیو چلتا ہے اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا جاتا ہے یہ حج تمدو اور حج خیران کا فرق ہے قربانی اس میں بھی دی جاتی ہے کیونکہ عمرے سے فائدہ اس میں اٹھایا جاتا ہے لہذا حج خیران میں بھی قربانی ہوگی لیکن فرق کیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ وہی احرام کانٹینیوس آگے جاری رہے گا اور پھر حج کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے جب سب لوگ احرام کھول رہے ہوں گے تو یہ احرام پھر کھولا جائے گا اس میں ایک آسانی موجود ہے وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک ہزار پانچ چھپن اور صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو بانوے تین ہزار چھیاسی اور دو ہزار نو سو دس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تعلیم فرمائی کہ جو حج ارام کرنے والے ہیں وہ پھر صفا مروا کی ایک ہی صحیح کریں گے جو انہوں نے عمرے کے لیے کر لی حج کے بعد والی صحیح حج کران والے نہیں کریں گے صرف حج تمتو اور حج افراد والے کریں گے تو یہ ایک اس میں آسانی موجود ہے قربانی کا جانور تو دینا ہوگا تیسری قسم ہے حج افراد افراد عربی زبان میں کہتے ہیں ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں فرد اکیلے کو یعنی اکیلا حج اسی کا احرام باندھنا اسے کہتے ہیں حج افراد یہ بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں دنیا کے 99.9% مسلمان حج تمتو ہی کرتے ہیں بھارت حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ آرد الحجا کے بعد جو باقی حج کی ایکٹیویٹیز موجود ہیں حج تمتو کے حوالے سے میں بتاؤں گا وہی ایکٹیویٹیز آگے کنٹینیو جاتی ہیں اس میں چونکہ عمرے سے نفع نہیں اٹھایا ہوتا لہٰذا حج افراد کے اندر قربانی واجب نہیں ہے اس میں قربانی نہیں دینی ہوتی اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو وہاں پر لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پتا ہی نہیں چلتا تو بڑی پریشانی میں وہ وقت اپنا گزارتے ہیں فیو قربانی کے حوالے سے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو میں نے پچھلے سال کی تھی قربانی کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ حج کی قربانی اور ہے اور عید کی قربانی سنت موقع ہے یہ الگ سے ہے لہٰذا جو لوگ حج پر جائیں انہوں نے اپنے علاقوں میں عید کی قربانی بہرحال کرنی ہوگی سنت موقعہ وہ قربانی تو واجب ہے حج والی جو قربانی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں حدی اور جو عید والی قربانی ہے اسے کہتے ہیں او دوحی او دوحی یا جو عید والی قربانی حاجیوں پر عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ اس دن ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں غیر حاجی نہیں عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن بہرحال عید کی قربانی جو ہے وہ سنت موقعہ ہے وہ کرنی چاہیے اب یہاں پر بینچ مارک کے طور پر میں حج تمتو کا سارا طریقہ بتاؤں گا حج ایران اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ شاء اللہ بیس اسٹیپس میں بیان کروں گا پچھلی دفعہ میں نے بیس اسٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ بیس اسٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا آج ہم صرف اس کو سٹیپ بائی سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ نمبر ون آج ذوالحجہ کو اشراک کے وقت غسل کریں جسم پر خوشبو لگائیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج کا لیکن یہ صرف حج سمتوں والے کریں گے حج ایران والوں نے تو پہلے ہی یہ رام باندھا ہوا ہے اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو مکات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی یہ رام باندھا ہوا ہے ہاں جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر آٹھ الحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا آٹھ الحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ ترویحہ کا دن تربیہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا تو چونکہ اس کے بعد چار پانچ دن کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں لہذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر سکیں تو اسے یوم التربی کہا جاتا ہے نو ضلح کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ عرفات کا دن اور دس ذلحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور اسی میں دن گیارہ اور بارہ بھی شامل ہے اور ایام تشریح کون سے ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ لیکن قربانی کے دن میں نے قربانی والے لیکچر میں بتایا وہ تین ہی ہیں دس گیارہ اور بارہ جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ ملکات روایت ہے اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں تو اسٹیپ نمبر ون ہے آرد الحجہ کو غسل کیا سنت ہے جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام مانگ لیا اسٹیپ نمبر ٹو احرام باں میں مرد دو چادریں اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی دو ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں میں بھی تھوڑا ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے اور بخاری کے کانٹیکس میں, میں میں نے بتایا تھا کئی بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا ہے تو سٹیپ نمبر ٹو ہو گیا احرام باندھنا سٹیپ نمبر تھری احرام باندھنے کے بعد اللہ, اللہ لبع حجد اللہ لبیک حجن اے اللہ حج کے لیے حاضر ہوں یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لبیک ان نلحمدہ ون نعمتا لک و ملک لا شریک لک اور بخاری اور مسلم میں دو تلبیح اور بھی ہیں اللہ اکبر اللہ بک اللہ, اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ یہ تینوں تلبیحات سابت. سٹیپ نمبر فور تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر مینار کی طرف سفر اختیار کریں سواری پر جانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع تھے تو مینا میں پہنچے وہاں جا کر پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں آٹھ زلحکجہ یوم و کی زہر آٹھ ہی کی اثر پھر مغرب اور پھر عشاء یہ چار نمازیں آٹھ کی الگ, الگ الگ اوقات میں لیکن کثر نمازیں ادا کرنی ہیں کسر نماز خصوصیت ہے حج کی چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو اور پانچویں نماز اگلے دن نوز الحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے یہ پانچ نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے قصر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے تو بھائی اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضروری روایتی دکھا دیں لہٰذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ قصر نماز ادا کرنی اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسن نمبر ٹوینٹی کے نام سے مجاہد اور مسافر کی نماز اس میں نے یہ حدیث سنن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ صحیح دائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض پڑے اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی تی عائشہ اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے سعید عائشہ سفر میں پورے فرض پڑا کرتی تھی زیادہ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے تو کثر پڑھنا چاہتا ہے کسر پڑھے وہ پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے البتہ سنت یہی ہے کہ دو پجر کے دو زور دو اثر تین مغرب اور دو عشاء یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں منا کیا ہے مستلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے بھائیوں میں نے پچھلی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعارف بتایا تھا خانکبہ شریف میں جو حضرت اسد والا کونا ہے اسی کی سید میں یعنی مشرق کی جانب حضرت اسمد کی سید میں تقریباً آٹھ کلومیٹر جائیں تو مینار کا میدان آتا ہے جہاں پر تقریباً پچاس ہزار کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں ایک خیمے میں ڈیڑھ دو سو بندہ بھی آ جاتا ہے بڑے بڑے خیمے وہ ٹینٹ سٹی ہے آٹھ کلومیٹر میٹر مشرق کی طرف تھانہ کعبہ شریف سے اور پھر اس سے چار کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے لیکن مزدلفہ اور مینا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں سے مینا لہذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ حقوق کی جگہ ہے اور مستلفا میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے مستلفا سے دس کلومیٹر اور آگے مشرقی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے جسے ارفا کہا جاتا ہے اور میدان عرفات سے لے کر مینا تک مستطلفہ بھی بیچ میں شامل ہے یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے مینا تک جائے تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آسانی سے یا آٹھ کلو میٹر طے کر لیتا ہے اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی پونے دو دو گھنٹے میں بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے مینا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بارہ سواری پر سفر کرنا سنت ہے پیدل اگر جانا چاہتا ہے تو وہ بھی چاہے اسٹیپ نمبر 5 منا میں نو کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشرا کی نماز پڑھیں وہ نبی نماز ہے ارفات کی طرف تلبیحہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں نو تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد اور تلبیحہ وہی ہے لبئی کلّبئی وہ والی یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اور چودہ کلومیٹر وہاں سے سفر ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کے اندر دو سے سوا دو گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا لیکن بسوں کے اندر تقریباً ڈھائی تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بعض چار گھنٹے بھی کیونکہ سفر کے دوران تقریباً چالیس پچاس ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہیں سٹیپ نمبر سکس عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرا میں خطبہ کے سنیں ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا وہ ارفات سے اس کا مسجد نمبرا کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ارفات سے باہر وہاں پر آپ نے زہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ جمع تقدیم یہ ہے کہ زہر کے وقت کے اندر ہی زہر کے دو فرض پڑھنے ہیں اور پھر اصل کے دو فرض یہ حج کی خصوصیت ہے اس کو سارے مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر مطفقن علیہ حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور دو اکامت کے ساتھ پہلے دو پر زہر کے پڑھائے اور پھر دو اثر کے اور اس دوران کوئی نوافل یہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑی اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی دو زہر کے فرض اور دو اصر کے فرض پڑھنے ہوں گے لہذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمنے والا دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حجے اکبر کہاں سے ہوا اور یہ بات اہل سنت کے لوانے والے تینوں گرو بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشید بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قرآن پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اکبر سے مراد ہے عمرہ چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر کیونکہ قرآن میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ نو ہجری کا حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے آپ تو دس ہجری والے میں تھے اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ جبکہ نو ہجری میں جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر بھیجا اس میں جمعے والا دن نہیں تھا لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اکبر سے مراد ہے عمرہ جیسا یہ ٹرم بھی کلیئر ہو گئی اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جمعے والے دن آ جائے جمعہ پڑھنا کوئی نہیں ہوتا تو جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے اسٹیپ نمبر سات عرفات نے زہریب کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک ہم نماز تو نہیں پڑھنی لیکن غروبِ آفتاب کے یقین ہونے تک رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا, دعا ہے دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت کوئی پروٹوکال نہیں ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے اور دعا کے حوالے سے میں دس بارہ منٹ گفتگو اسی الیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں اور جامعہ تر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ عل اللہ شریق لہ الملک ہو لہ الحمد ہوا اللہۃ شیف عزیف لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے اس میں حماد بن ابی حمایت ضعیف راوی ہے اور اس کا ایک طرف المتا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے تابعی کا قول ہے اس کی صنعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں لہذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہیں یہ بھی پڑھیں روشی پڑھیں کوئی بھی ذکر کریں لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم ہمیں عرب آگا اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان اور میں حجت الفدا کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے ہر سال وہ پیٹ کرواتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخش کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں کتاب سنر پہ عمل کرنا تو مشکل ہے یہ کام کرنا آسان ہے اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی کرتی ہوں یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عال فرمایا انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھاسی کہ اللہ تعالی باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے ایک بات اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دو سے رہائی عطا فرماتا ہے دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں یعنی ان کو تالا دیتا ہے فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں ہم بار الافا میں خوب دعائیں کریں اور بخاری اور مسلم کی متفق مدفخر حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کہے کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق اطاف فرما دے اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے یوں نہیں اگر تو چاہے بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے پورے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجد نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شار فرمایا بیسٹ دعا وہی ہے جو سورت البکرا میں حج کے کانٹیکس میں آئد نمبر دو سو ایک کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی اللہم ربنا فی حسنا وفی اللہ مربنا حسنت اور جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ترمزی میں آٹھ سو انوے اور ابو دعود میں ایک ہزار نو سو انچاس اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا الحج عرفہ حج عرفہ کا ہی دن ہے عرفہ ہی پورا حج اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا تو یہ رکن اعظم ہے حج کا یوم عرفہ کا دن اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو اسٹیپ نمبر آٹھ یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو یعنی واپس آنا شروع کریں مینار کی طرف دس کلومیٹر میٹر ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگتے ہیں پیدل اور بس میں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں نماز بھی گزا ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں کیونکہ رات کا وقت ہوگا گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سکنا کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں ان کو راتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا تو پیدل اتر گئے فوراً مسطلفہ میں پہنچے تاکہ اگلا اسٹیپ پورا ہو اسٹیپ نمبر نائن وہ ہے مضطلفہ میں جمع تاخیر عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی زہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی یہاں جمع تاخیر کرنی ہے مغربین پڑھنی ہے یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے پہلے تین فرق پڑھنے ہیں مغرب کے اور اس کے بعد دو فرد عشاء کے یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں اب مصلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے اور موسٹ ایڈوینچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مصطلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں کوئی خیمہ نہیں اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر شمب اللہ وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہیں سے آپ نے پھر جمعرات پہ کنکریاں جو مارنی ہیں وہ رات کو چن لینی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ اسٹیپ نمبر ٹین کہ مضطلفہ میں دس الحجہ کی نماز فجر کے بعد مشہور مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی وہ نظر آ جائے گی بہت بڑی پہاڑی وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے کہ بلا رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے اس سے پہلے پہلے وہاں سے مینا کی طرف وہاں سے چار کلومیٹر یعنی اب پھر پیچھے خانہ چاوہ کی طرف آئیں گے تو مینا آ جائے گا وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے اور مضطلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہیں پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر انچاس کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تین دنوں میں لیکن احتیاطاً پچپن ساٹھ تک جمع کر لیں تاکہ اگر کوئی نشانہ خطا جائے ویسے جاتا نہیں ہے لیکن کوئی کنکری گر جائے تو آپ کے پاس فالتو کنکریاں ہونی چاہیے ورنہ اتنی دور واپس پانچ چھ کلومیٹر کون آئے اور یہاں سے مینا کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے یہ اسٹیپ نمبر دو گا یعنی درو سے پہلے ہی مینا کی طرف روانہ ہونا ہے اور راستے میں وادیے یہ محثر گزرے گی جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے ہلاک کیا تھا علم المطار قابل دین میں جس کا ذکر ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کی جگہ ہے تیزی سے گزرے تھے سنت ہے اسٹیپ نمبر بارہ منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے دن آپ نے یعنی دس الحجا جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے دس الحجا کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرا کبرا جو ہے بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے اس کو سات کنکریاں مارنی ہیں جو غلط العام ہے بڑا شیطان وہ شیطان نہیں ہے شیطان کدھر سے آ گیا یہ مصرت امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ تین مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکنیاں پھینکی تو شیطان تین جگہوں پر ظاہر ہوا تھا اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا تیسری جگہ پہ کیوں آیا شیتان تو ایک ہی ہے وہ بڑا شیطان تو یہ جمعرات ہے شیطان نہیں ہے شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے جمرائے کبرا کی پہلے دن صرف کنکریاں اس کو مارنی ہے اور اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا رمی عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو سات کنکریاں مارنی ہیں پہلے دن جمرائے کبرا کو جو سب سے بڑا جمرہ ہے تو آپ مینا سے جب خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے تو مینا کے اینڈ پہ یہ تینوں جمرات موجود ہیں تینوں کے درمیان پانچ پانچ سو فٹ کا فاصلہ تقریباً موجود ہے تقریباً دو سو میٹر کا ہر دو کے درمیان یہ فاصلہ موجود ہے تو پہلے آئے گا جمرائے اولا جسے جمرا سوہرا بھی کہتے ہیں جو منا کی طرف ہے اس کے بعد آئے گا جمرائے وسطہ درمیان والا جمرا اور پھر آئے گا جمرائے کبرا تو پہلے دن صرف جمرائے کبرا کو سات کنکریاں مارنی ہیں گن گئی پہلے دو چھوڑ دینے اور وہ انہوں نے اس دن ویسے ہی بلاک کیے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور اب تو الحمدللہ چار منزلہ وہاں پر پورا ٹریک بن چکا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی پہلے اکثر حاجی یہاں پر کچلے جاتے تھے لیکن اب تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں تو آرام سے جا کر جمرات پہ کنکریاں مار سکتے الحمد للہ دو میں میں گیا بڑی اسانی کے ساتھ اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے اسانی کے ساتھ جو ہے وہ جمعرات کو کنکریاں ماری تھیں بعض لوگ عورتوں کی جگہ خود مارتے ہیں تو ایسا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے خود ہی جا کر مارنی ہوں گی ہر ایک بندے نے اپنی کنکریاں سات کنکریاں مارنی ہوں گی ایک ایک کر کے اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر پھینکنا یہ سنت ہے یہ اللہ اکبر اور وہاں پر لوگ جوتیاں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں کتان خرید کے پتا نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے اور وہاں پر گندگی پھیلائی ہوتی ہے اور سات کنکڑیاں اکٹھی بھی نہیں مارنی بلکہ ایک ایک کرنی کنکری جو ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ چنے کے دانے جتنی کنکری ہونی چاہیے اس سے بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے تو جوتی مارنے کی اسٹیپ نمبر تیرہ دس الحجا کی رمی کرنے کے بعد یہ جمرہ کبرا کو صرف ساتھ کر کے ماری اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے حج کی قربانی جو عمرہ شامل کرنے کی وجہ سے حج کرام اور حج تمتو والوں نے حج افراد والوں نے نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے تو عمرے سے نفا نہیں اٹھایا تو یہ عید کی قربانی نہیں بلکہ عمرے کو جمع کرنے کی حج کی قربانی ہے جو واجد ہے تو عموماً بینک کے اندر پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا جانور قربان ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ بال مٹوا سکتے ہیں یا بال کٹوا سکتے ہیں پر ہم نے یہی کیا تھا کہ ایک بندے کو مینا میں بھیج دیا تھا اس نے ہمارے پورے پچاس ساٹھ کے گروپ کے جانور خرید لیے تھے اور موبائل نمبر ہم نے اس سے لیا ہوا تھا جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری پہلے دن کی تو اس کو فون پہ کہا کے کہ یہ دو نام ہے میں نے اپنا اور اپنی وائف کا بتایا ان کے جو جانور لیے میں ان کو ذبح کر دو پھر اس نے فیڈ بیک فون کیا کہ آپ کے جانور ذبح ہو چکے ہیں لہٰذا اب آپ سر کے باہر جا کر مڑوا لیں وہ ہے سٹیپ نمبر چودہ کہ مینا سے واپسی پر مکہ آ کر حلط یا قصر کروائیں پھر احرام کی چادریں کھول دیں اور غسل کر کے عام لباس پہن لیں آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے سوائے ایک پابندی کے اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق یہ جب تک طواف ہے کعبہ جسے طوافے کے پودا بھی کہتے ہیں اور جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ اجازت نہیں بہت ارام کی باقی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اسٹیپ نمبر پندرہ عام کپڑوں میں سب نے طوافے کعبہ کرنا ہے حج سمتوں والوں نے بھی حج حجران والوں نے بھی اور حج افراد والوں نے بھی لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمدو اور حج افراد والوں نے کرنی ہے حجران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا اتنی بڑی قربانی تو چوپڑیاں دو دو تو نہیں تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق مستفقرل حدیث ہے بخاری میں ایک اور 1735 اور مسلم میں تین ہزار ایک چھپن اور تین ہزار ایک سو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجر الوضا کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے تو اب میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج دے. دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے پھر کنکریاں ماری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حج کوئی حج نہیں پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طباب کر لیا آ کے ابھی کنکریاں نہیں ماری تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں کرار دیا اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں اہناف نے ہنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات فیبریکیٹڈ بات ہے اسی لیے امام بخاری نے ان احدیز پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر یہ ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت تازی ہو جائے گی لیکن گناگار ہوگا جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے سیپ نمبر سولہ طواف اور سعی کرنے کے بعد دس اور گیارہ کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے یہ بڑا مشکل ہے آپ گئے میں طواف کے لیے اور وہاں پہ سعی کرنی ہے اور طواف تو بعض کا دس سے بارہ بارہ گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے وہ والا جو عام دنوں میں بیس منٹ میں ہو جاتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے ظاہر ہے جب چالیس لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا فوراً نقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے لیکن سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ تفاف کرنا ہے اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ تباف طفاف افاظہ عربی میں اور اردو میں طوافے افاظہ کہ اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے حج کران والوں کو معافی ہے لیکن باقی دونوں تو کرنی ہے صحیح تو پھر واپس مینا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس کا فجر کے وقت پہنچے تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں منا کے بس کسی کارنر میں پہ بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تو آپ نے منا میں وہ رات پا لی ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری ہے تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے وہاں پر آ جاتا ہے سٹیپ نمبر سیونٹین دس اور گیارہ کی درمیانی رات یہاں پر گزاری اب کوئی کام نہیں کرنا سارے کام ہو چکے ہیں بس اگلے دو دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے اور بارہ اور تیرہ کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے یہ تین راتیں آپ نے گزارنی ہوگی بس اسٹیپ نمبر اٹھارہ ہے تھرڈ لاسٹ اسٹیپ کہ گیارہ اور بارہ تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے اور تینوں جمرات کی پہلے دن تو صرف جمرائے کبرا کی, کی تھی اب تینوں جمرات کی کرنی اور یقین کرے بڑا ایڈوینچرس کام ہوتا ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو اب سادہ کپڑوں میں اب آرام تو ہے نہیں آرام تو کھل چکا ہوا ہے اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرے جو چھوٹا جم جمرا ہے جو مینار کی طرف ہے اس کو سات کنکڑیاں ماریں بسم اللہ اللہ پڑھ کے کنکڑیاں مارنے کے بعد قبلہ کبلا کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے سنت ہے پھر دوسرے کو کنکڑیاں ماریں پھر دعا کریں گے کبلا روخ ہو کر سنت ہے جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں اور خیمے بھی ڈھونڈنا کو مشکل نہیں جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے یہ بنگلہ دیش کا یہ ایران والوں کا یہ پاکستان کا یہ افغانستان کا بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے اور خیموں کے ساتھ ہی جوائنٹ وزو خانے اور تنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمد للہ بنے ہیں تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو سات یو اکیس گئی کنکریاں پہلے دن بھی سات ماری تھی تو ٹوٹل کتنی ہوگی دو دنوں میں اٹھائیس اب اکیس اور مارنی ہے اگلے دن تو یہ ٹوٹل انچاس کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگ یہی ششو میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے لیکن رقص زیادہ لیں مزدلفہ کی رات انچاس سے زیادہ رکھیں ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے ویسے جاتا نہیں ہے وہ ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے کونیکل شیپ میں کہ جو بھی وہ مچھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے سٹیپ نمبر انیت, کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا سٹیپ نمبر اٹھارہ میں, میں میں نے دونوں بتا دیا کہ اکیس کنکریاں ماری تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے گیارہ والے دن بھی اور پھر بارہ والے دن بھی اور طریقہ وہی ہوگا اور جب واپس آئے پھر مسجد خیف آتی ہے مینا میں ہی اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں سٹیپ نمبر انیس ذو الحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں یہ سورت البقرہ میں ذکر موجود ہے مغرب سے پہلے پہلے چھوڑنا ہے لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی لیکن نائنٹی حاجی بارہ تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے بنا چھوڑ دیتے ہیں کوئی وہاں رکتا نہیں جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے تو رکیں گے وہاں پر بارہ اور تیرہ کی درمیانی رات تو پھر ان کو تیرہ والے دن پھر اکیس کنکریاں اور مارنی ہوں گی تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ ستر انچاس کے اندر اکیس اور جمع کریں گے اور آخری اسٹیپ ہے بیس نمبر کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف ودا کرنا ہے یہ ودا لفظ نہیں ودا آخری الوداعی طواف کرنا یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی عورتوں کو طواف بدا کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں لیکن طواف زیارت جو ہے جسے ہم طواف افابا بھی کہتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بات کرنا ہوتا ہے وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کرے گی جب وہ پاک ہوگی تو پھر اپنا طوافع افادہ کریں گی لیکن سفا مروا کی صحیح کو کر سکتی ہے اگرچہ اس وقت صفا مروا کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی جی تھی لہٰذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے صفا مروا صحیح کر لے گی عورت طواف کاوا نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف ثواب کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا تو طواف زیارت یا طواف افابہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے یہ تو حید والی عورت نے کرنے ہیں لیکن طواف وزا کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ بولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض بولیاں ہیں تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے تو یہ حج کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ارادہ تو تھا کہ آج ہی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری کا ذکر کرتا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ایسا لیکچر ریکارڈ ہو جائے کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتار ہو کر قبر رسول کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہے وہ میں نے الحمدللہ کمپائل کر کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ایک لیکچر تیار کر لیا ہے لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہوگا پھر چبن سی کے نام سے یہ آج والا لیکچر چبن بی اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر چبن سی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ